بسم اللہ الرحمن الحمد الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد میرے محترم مسلمان بھائی و بہن اور مجاہد ساتھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 1441 حجری ماہ ربیو الاول کی کیسوی تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہو کی کتاب دعوت المقامت اسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو حکومت قائم کی تھی اس کے سلسلے میں ہمارا درس چند دنوں سے مسلسل جاری ہے الحمد گزشتہ سبق میں ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ دعوتی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ فرمائے تھے بعض نے اچھا جواب دیا بعض نے برا جواب دیا بعض نے قبول کیا اور بعض نے رد کیا اور جنہوں نے رد کیا ان میں سے بعض نے اچھے کردار کے ساتھ رد کیا اور بعض نے برے کردار کے ساتھ رد کیا اور ایک ان میں سے وہ بدبخ بھی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اس بدبخت کا نام تاریخ میں غسانی قبیلے کے امیر شرح بیل کے نام سے مشہور و معروف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغی ایلچیو اور دعوتی خطوط کو لے جانے والوں کو ویسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی مکمل نگرانی فرمائی حارف بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی الم ناک خبر تھی کان قتل هذا حادی شدید الوقع على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفیر کا قتل کیا جانا شہید کیا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا دردناک واقعہ تھا ایک صحابی کے کی قتل کیے جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رد عمل دکھایا فجح عدتها فلاح فروج رجل لحرب بلغصنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار افراد پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دیا غسانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے اور قیادت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے بیٹوں کی طرح محبت فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنایا تھا انہیں زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد کہا جاتا تھا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ اپنے ایلچی اور قاصط جو کہ دعوتی خط لے کر گئے تھے ان کے قتل کا انتقام لینے کے لیے اپنے قریب ترین صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں ولما علی ملغ سنت و بمرحا استنجدو بل فاہم عظیم جب غسانیوں کو پتا چلا کہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے تو انہوں نے رومیوں سے جو کہ ان کے حلیف تھے ان سے مدد طلب کی رومیوں نے ان کی بہت بڑے لشکر کے ذریعے امداد کی وقان القافی موتا اور جنگ موتا نامی علاقے میں ہوئی اس غزے کو غزو موتا کہا جاتا ہے غزے کی تفصیلات چونکہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے اس وقت ہمارے پیش نظر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینے منورہ میں قائم کردہ اپنی اسلامی حکومت کی قیادت فرمائی دعوتی کام کیسے کیے جہادی کام کیسے کیے اپنے کارکنوں اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کیسے حفاظت فرمائی اور کیسے ان کی تربیت فرمائی یہ ہمارے پیش نظر ہے اور آج اگر کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے تو یہی طریقہ ہے اور یہی اسلوب ہے یہی انداز ہے یہی پروگرام قابل عمل ہے اس کے علاوہ جو بھی پروگرام جو بھی طریقہ مغرب سے درامد کردہ ہے یا کفار کے افکار کے ملغوبے سے تیار کردہ ہے ہم اسے نہ مانتے ہیں اور نہ جانتے ہیں اور نہ ہی اس پر انشاءاللہ عمل کرتے ہیں وفی تلقلم قطل عزید حارث الجیش اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے والد اور اپنے خاندان کو چھوڑ دینے والے زید بن حارثہ ردی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس لشکر کے قائد تھے اس مارکے میں کام آئے میں شہادت انہوں نے پیا وقتل من عبد اللہ ابن جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ اجمائن ان کے بعد عبد اللہ بن روح ان کے بعد جعفر بن ابی طالب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کے بھائی اس جنگ میں شہید ہوئے اب معاملہ جو ہے بہت ہی گمبھیر تھا یہ کہ بعد دگرے وہ تمام کماندان حضرات شہید ہو گئے جن کی تشکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور کماندار فرمائی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب اس لشکر کی قیادت سنبھالے اب تینوں کے تینوں شہید ہو چکے تھے اسی کو فدائی حملہ کہا جاتا ہے میرے بھائی بعض علماء کرام نے اس سے بہت ہی عجیب استدلال فرمایا ہے کہ یہ جو بارود ہے یہ جو پھٹنے والے مواد ہیں ان کے ذریعے آپ کی موت ہو یا نہ ہو یہ ایک احتمالی بات ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تم تمہارے بات فلان تمہارے بات فلان تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ لوگ ضرور شہید ہوں گے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کسی بھی قسم کا شائبہ اور تردد تک موجود نہیں لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام ردی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو صوفی صد یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تھا اس کے باوجود وہ اس افداحی حملے سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ وہ آگے بڑھے اور اس جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین کی قربانیوں کو قبول فرما کر ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے صحابہ کرام کے لشکر میں کلبلی مچی ہوئی ہے رومیوں کا عظیم لشکر ان کے مقابلے میں کھڑا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائین کے جو کمانداران ہیں وہ سب کے سب شہید ہو چکے ہیں یہ وہ خطرناک وقت تھا جب اللہ جل جلالہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو دنیا انسانیت کے سامنے لا کھڑا کیا لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اختیار سے اور اپنی رضا سے خماندان بنایا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس ذمہ داری سے گھبرا رہے تھے لیکن مسلمانوں نے انہیں زبردستی اپنا امیر بنایا اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عظیم خدمت انجام دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کہنا مشق اور تجربہ کار کمانڈر تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جنگ جاری رکھنے میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی ہے اس لیے پسپائی اختیار کرنے کی ضرورت ہے ایک قدم پیچھے دو قدم آگے یہ عسکری حکمت عملی ہوتی ہے میرے بھائیوں اگر ہم نے مجاہدین پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ بر وغیرہ اور جتنے بھی لشکر جنگوی وغیرہ جتنے بھی پاکستان میں لڑنے والی جماعتیں ہیں انہوں نے اگر آج تھوڑی سی پسپائی اختیار کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر مغلوب ہو چکے ہیں نہیں یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست ہے جنگی حکمت عملی ہے کہ اگر معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہو تو ایک قدم پیچھے ہٹ کر دو قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے اور کرن والی مثال ہے اللہ تعالی ہمارے تمام مجاہدین کو حوصلہ اور عظم عطا فرمائے خصوصی طور پر پاکستان کے جہاد میں مصروف تمام بھائیوں بہنوں اور تمام جماعتوں کو اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق کے ساتھ پاکستانی تاوت اور اس کے نظام کے خلاف زبردست انداز میں لڑنے کی توفی عطا فرمائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک زبردست جنگی حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کی کیا کیا انہوں نے؟, انہوں نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو کہا کہ آپ لوگ پیچھے کی طرف ہٹیں اور میدان جنگ میں گرد و غبار اڑائیں گوڑے کی ٹاپوں کے ذریعے زبردست انداز میں گرد و غبار اڑائے تاکہ رومیوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ مسلمانوں کے لیے امداد آ گئی ہے مسلمانوں کے لیے کمک آ گئی ہے اور مسلمانوں کے لیے تازہ دم لشکر کہیں سے آ رہا ہے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو یہ رومی پریشان ہو گئے کہ ان مددن دخمن ج امین المدینہ کہ مدینے سے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہا ہے اور ہبت ہم حیلت خالد عن تتبع المن صاحب اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی حکمت عملی نے ان کو دہشت زدہ کر کے رکھ دیا اور انہوں نے پسپائی اختیار کرنے والے مسلمان لشکر کا تعقب کرنے سے اپنے آپ کو روکا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی جال میں پھنس جائیں و بہاداب مہارت خالدینب و رفتم اس حکمت عملی کے تحت چونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم قوت اور ایک عظیم لشکر کی حفاظت فرمائی چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی قیادت کا سکہ بیٹھ گیا اور وہ ان قائدین اور ان کمانداروں کی صف میں شامل ہو گئے جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمایا تھا وکیت وقات متفا تحت خارج الجیرہ و بدایت المسلم و روم میرے بھائیو یہ جنگ غزبۂ موتا خارجی فتوحات کے لیے مقدمہ اور تمہید ثابت ہوا اور مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جو کشمکش ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش انگوئیوں میں دی ہے اس جنگ کی ابتدا غزوہ موتا سے شروع ہوئی اسی غزوہ موتا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا یعنی اللہ کی تلوار اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے سن ساتری جب صاحب کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین عمر قزا کے لئے تشریف لے گئے تھے اس کے بعد مسلمان ہوئے تھے لیکن اللہ جل جلال بہت عظیم ہے بہت کریم ہیں بہت رحیم اور حلیم ہے اللہ جب کسی بندے کو عزت دینا چاہے تو اسے ہدایت بھی دیتا ہے خالد من ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور آخر وہ اپنے اخلاص اپنی عزیمت اور اپنی ہمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں سیف اللہ اللہ کی تلوار بنے میرے بھائیوں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مبارک زندگیوں میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے ہمیں انگریزوں مجوسیوں اور کافروں یہودیوں نصرانیوں ان لوگوں سے ہدایات لینے اور تعلیمات لینے کی الحمد کوئی ضرورت نہیں ہے الحمد ہمارے پاس عقیدہ بھی موجود ہے نظریہ بھی موجود ہے ایمان بھی موجود ہے شخصیات بھی موجود ہیں بہترین سے بہترین نمونے اور بہترین سے بہترین آئیڈیل بھی موجود ہیں اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے اور اسلامی انقلاب کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے اور اپنی آل و اولاد کو فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے و اللہ تعالی علیہ خیر خلق ہی محمد وََ وصحبی اجمائن الیک والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ